پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی بلا شبہ یقینا آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا پھر میرا عذاب کیسا عبرت تھا فَمَن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء اخر سموهم ام بِمَا بما لا يعلم في الاضئ ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے جو اس نے کمائے اس کے مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تو لو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا بلکہ ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھہراتے ہو بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہِ حق سے روک دیا گیا اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی نہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ الله مِنْ وَاقُ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں التي وعد تجري من تحتها دائم تلك عقب الذين جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں یہ لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے اور کافروں کا انجام آگ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ مطلب اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے جاتا ہے دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں اللہ تعالی ظالم کو محلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ ان أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ سورہِ حود آیت نمبر 102 اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4686 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2583 پھر یہاں اس کا جواب محظوف ہے یعنی کیا وہ ان معبودان باطل کے برابر ہو سکتا ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہراور ہیں پھر یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ کہ تاکہ انہیں پہچان سکیں یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس لیے آگے فرمایا کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں یعنی ان کا وجود ہی نہیں اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے پھر یہاں ظاہر ظن مطلب غیر حقیقی بات کے معنی میں ہے یعنی یا یہ صرف ان کی ظنی خلاف حقیقت پاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارے تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 23 پھر مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا سوره مائده ایت نمبر 41 جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو تو اللہ سے اس کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا اور فرمایا تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين سوره النحل آیت نمبر 37 اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھو یا رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتی ہے پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا ان عذاب الدنیا من عذاب سے ہی مسلم حدیث نمبر 1493 دنیا کا عذاب مطلب دنیا کا عذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے علاوہ این دنیا کا عذاب جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائمی ہے اسے زوال و فنا نہیں مزید برآں جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت انہتر گنا تیز ہے اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے پھر اہل کفار کے انجام بدے کے ساتھ انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسنِ انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو اس مقام پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جنت کی نعمتوں لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں جنہیں وہاں ملاحظہ کر لیا جائے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے وَكَذَلِكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا واقع. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی مطلب معجزہ لائے مگر اللہ کے اذن سے ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھا ہوا وقت ہے ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب مطلب لکھا ہوا وقت ہے اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد مسلمان ہے اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے تھے یا کرتے ہیں پھر یعنی قرآن کے صدق کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں پھر اس سے مراد یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین ہیں بعض کی نزدیک کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے پھر یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا اس لیے کہ آپ کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں جن کی زبان عربی ہے اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو سمجھ میں نہیں یا سمجھ میں نہ آنے کا بہانہ بنا کر قبول ہدایت کے لیے اسے عذر بنا لیتے ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر ہی دور کر دیا پھر اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں مثلا بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے متقدات کے مخالفت نہ کرنا اور ان کی متقدات کی مخالفت نہ کرنا وغیرہ پھر اس سے مراد وہ علم ہے جو وہی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی پھر یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیر ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے جن کا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جن سے بشر ہی میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا مشکل تھا جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اگر وہ فرشتے بشری جامے میں آتے تو یہ لوگ پھر بھی اسی اشتباہ میں پڑ جاتے جس میں وہ اب پڑے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیا بحیثیت جنس کے بشر ہی تھے بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے مذکورہ آیت میں ازوائے و الریا سے رہبانیت اور ضبط تولید کی تردید بھی ہوتی ہے پھر یعنی معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھا دیں بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے پھر یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اس وقت موود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا اور بعض کہتے ہیں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اصل عبارت لکلی کتابن اجل ہے اور مطلب ہے کہ وہ اور مطلب ہے کہ ہر وہ امر جسے اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے یعنی معاملہ کفار کے ارادے اور منشاہ پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہے ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اے نبی اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو وفات دے دیں آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَضَّنَا قُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں یعنی اسلام پھیل رہا ہے اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ لوگ بری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں ہیں وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے دوسرے معنی ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں وہ محو اس بات کرتا رہتا ہے اسی کے پاس لوح محفوظ ہے اس کی تائید بعض احادیث و آثار سے ہوتی ہے مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے دعا ہی سے تقدیر بدل جاتی ہے اور سلا رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بہوال مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر دو سو ستتر بعض صحابہ سے دعا منقول ہے اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كتبت وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب حضرت أمر رزيلا نوصي منقول ها ك هو دوران طواف روتهوي هي دعاء اللهم إن كنت كتبت علي شقه و شقوة أو ذنبا فمحوه فعن ختم شہ و تصبت وائند کا امول کتاب فالحسن وم فحوال ابن کثیر مطلب اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے پس تو بدبختی کو سادت اور مغفرت سے بدل دے اس میں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جف القلم بہوان صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھتر اے بو ہریرا جس سے تو دو چار ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مہو اس بات بھی منجملہ قزا و, من و تقدیر ہی کے ہے منجملہ قضا و تقدیر ہی کے ہے بہال فتح القدیر پھر یعنی عرب کی سرزمین مشرقین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ و عروج حاصل ہو رہا ہے پھر یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا پھر یعنی مشرقین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اور ہیلا کارگر نہیں ہوا اسی طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا پھر وہ اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا پھر پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا دائی ہوں اور تم جھوٹے ہو پھر مراد جن سے کتاب کا علم ہے مثلا طورات اور انجیل یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہ رضی اللہ عنہم یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کے مشرقین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی فرمائی کہلی کتاب جانتے ہیں تم ان سے پوچھ لو بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہے اور بعض نے کتاب سے مراد لوہ محفوظ لی ہے یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی مگر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورہ راد سورہ راد ختم ہوتی ہے اور آغاز ہوا جاتا ہے سورہ ابراہیم کا تو شروع کرتے ہیں تو سورہ ابراہیم ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں باون اور رقوع ہیں سات اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الف لام را حروف مقطعه جنكي معني الله تعالى بہتر جانتے ہیں اے نبی یہ عظیم الشان کتاب ہے اے نبی یاظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے اذن سے غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف اللہ یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں وہی دور کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے اور بلا شک و شبہ ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے ایام مطلب احسان یاد دلا بے شک ان میں البتہ ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا حدیت آیت نمبر نو وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے سر بکرا آیت نمبر دو اللہ ایمانداروں کا دوست ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے پھر یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا رستہ دکھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے اس کی مشیت اگر نہ ہو تو پیغمبر کتنا بھی و نصیحت کر لے لوگ ہدایت کا رستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی متعدد مثالیں انبیاء سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بد زن کرنے کے لیے مین میک نکالتے اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں پھر اس لیے کہ ان میں مذکورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں مثلا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا پھر پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں وقت یا دقت نہ ہو کسی کو ہدایت کا رستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو پھر لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا پھر یعنی جس طرح اے محمد ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی کہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں اسی طرح ہم نے موسا کو موجزات و دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر و جہل کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں آیات سے مراد وہ موجزات ہیں جو نے سلام کو عطا کیے گئے تھے یا وہ نو مجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے پھر ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے یا ایام وقائے کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں بھی آ رہا ہے پھر صبر اور شکریہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کی تکمیل کے لیے ممد و معاون ہیں اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغے کے سیغے میں صبیر بہت صبر کرنے والا شکورن بہت شکر کرنے والا اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے اس لیے کہ شکر اس لیے کہ شکر صبر کا نتیجہ ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے بہتر ہے اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے وصلی اللہ علیہ محمد آلہ اجمعین